عماً افتتاح ہے دھی وسطنبی سنت ہی علیہ دین وبا اس سے پہلے کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لانے میں موت اور اس کے بعد آنے والے تمام مراحل واقعات اور احداث پر ایمان لانا ضروری ہے صرف اتنا ایمان کافی نہیں ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی دنیا ختم ہو جائے گی دنیا ختم ہونے کے بعد کیا چیزیں پیش آئیں گی کن کن مراحل سے انسانوں کو گزرنا پڑے گا کون کون سی چیزیں واقع ہوں گی ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پر ایمان ضروری ہے تو قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے قرآن پر ایمان لانے میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جیسے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے محفوظ ہے قیامت تک باقی رہے گی اور ساری آسمانی کتابوں کی ناسک ہے اس کے اندر نہ تبدیلی ہوئی ہے نہ تبدیلی ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین نے اس کے حفاظ کی ذمہ داری لے لی ہے تمام چیز اس کے اندر شامل ہے ایسے یہ بھی ہے کہ آخرت پر جو ایمان ہے صرف اتنا ایمان کی ایک دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا اس پر انسان کا ایمان نہ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں جو بھی واقعات رونما ہوں گے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے انہی چیزوں کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اس سے پہلے بہت ساری باتیں بتائی گئی آج بھی ایک ایسی چیز کا ہم ذکر کریں گے جس کے بارے میں جو سلب صالح کے عقیدے اور منحج پر نہیں ہیں وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہی میزان کہ قیامت کے دن اللہ ابراہین میزان نصب کرے گا میزان کہتے ہیں ترازو کو جس کے اندر چیزیں وزن کی جاتی ہیں تولی جاتی ہیں اس کو میزان کہا جاتا ہے اور جب قیامت کے دن کے تعلق سے میزان کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ابامین ایک حقیقی میزان جس کے دو پلڑے ہوں گے اس میزان کو اللہ ابام نصب کرے گا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے ان کے جو دواوین ہیں رجسٹر ہیں ان کو بھی تولا جائے گا اور ضرورت پر بندوں کو بھی انسان کو بھی تولا جائے گا اس کے اندر اور جس جس کا پلرا نیکی والا بھاری ہو جائے گا جنت کا حقدار ہوگا اور جس کا پلڑا نیکی اور برائی کا برابر ہو جائے گا اب اس میں دو قسم کے لوگ رہیں گے کچھ تو ایسے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور وہ سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آراف میں رکھا جائے گا آراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے انہیں جنت کی خوشبودار ہوائیں بھی ملیں گی اور جہنم کی گرمی بھی ان کو ملے گی جن کی نیکیاں اور جن کے برائیاں برابر ہوں گی لیکن بعد میں اللہ رب العالمین ان پر رحم کرتے ہوئے اس علاقے کو فنا کر دے گا اور پھر سارے کے سارے لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے یہ دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کی برائی کا پلرا بھاری ہوگا اب اس میں بھی کئی قسم کے لوگ ہوں گے اگر وہ معاہد ہیں اور وہ مومن ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے شرک نہیں کیا ہے اللہ پر ایمان لعل میں سے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ ابراہمین یا تو پہلے ہی جنت میں داخل کر دے ان پر رحم کرتے ہوئے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب الرامین اللہ کی مشیت کہ اللہ ان کو معاف نہ کرے اور انہیں جہنم میں داخل کر دے اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد صدا جو اللہ نے مقرر کی ہوگی وہ سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر لے کر کے آئے گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ انہوں نے شرک نہ کیا ہو اور اگر شرک کیے ہوں تو توبہ کر لیا ہو کیونکہ توبہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے شرک ہو یا جو بھی گناہ ہو تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ شرک سے مٹا دیتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ رسول حدیث رکھتا ہے کم اللہ دم والا ہو جو انسان توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں لیکن توبہ کا مطلب کیا ہے توبہ کا مطلب وہ نہیں جو عام طور پر ہم اور آپ سمجھتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دو بار زبان سے کہہ دیا توبہ توبہ معافی معافی معافی اللہ تعالیٰ معافی معاف کر دے معاف کر دے تو ہم سمجھیں کہ ہمارا گناہ معاف ہو گیا ہماری توبہ قابل قبول ہو ہوگی توبہ نہیں ہے توبہ ایک عمل ہے ایک عبادت ہے توبہ کی شروط ہیں وہ شرطیں جب پائی جائیں گی تب توبہ آپ کی متحقق ہوگی تب توبہ آپ کی مانا جب مانی جائے گی جیسے وضو ہے وضو کی شرطیں ہیں جب ان تمام چیزوں کو آپ کریں گے تب آپ کا وضو مکمل ہوگا اگر آپ نے وضو کیا چہرے کو نہیں دھولا کان پر مس, کان میں مسئلہ نہیں کیا سر کے مسئلہ نہیں کیا یا پاؤں کو نہیں دھولا یا کچھ حصہ آپ نے چھوڑ دیا پانی نہیں پہنچایا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا حتیٰ کہ روپیے سکے کے برابر بھی اگر کہیں پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی یہ شرطیں ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں پورے جہاں تک دھلنا ضروری ہے پانی پہنچنا ضروری ہے اگر نہ پہنچے تو انسان کا وضو نہیں ہوگا تو اسی توبہ بھی ہے جیسے نماز کی شرطیں ہیں اسی توبہ کی بھی شرطیں ہیں توبہ کی شرط ہے کہ انسان گناہ کو فوراً چھوڑ دے گناہ پر دوسری شرطیں گناہ پر ندامت ہو تیسری شرط ہے کہ عزم ہو اس کا پختہ کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا چوتھی شرط یہ کہ بندوں سے متعلق حقوق ہے تو واپس کر دیں دنیا میں تلافی کر لیں معافی مانگ لیں جا کر کے اور اس کے حق کو واپس کر دیں تو یہ ساری شرطیں ہیں توبہ کی توبہ یہ نہیں کہ توبہ توبہ کہہ دیا ہم نے استفولا استفلا توبہ توبہ ہو گیا گناہ وہی کرتے جا رہے ہیں گناہ چھوڑ نہیں رہے ہیں ہم اور یہ بھی دل میں ہے کہ موقع ملے گا تو ضرور کر لیں گے تو یہ اگر چیزیں ہیں تو پھر توبہ بےمانی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جو توبہ کر لے سچی توبہ توبت نصوح خالص سچی توبہ اخلاص کے ساتھ اور شرطوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا چاہے زمین و آسمان کے برابر گناہ کیوں نہ ہو خطرناک سے خطرناک گناہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ توبہ سے شلک معاف کر دیتا ہے تو ہر گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کر دے گا تو توبہ ضروری ہے بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے تو اس طریقے سے اگر اس شخص نے شرک نہیں کیا ہوگا یا شرک ہو گیا اسے انجانے میں یا جان بوجھ کر کے لیکن سچی اور خالص توبہ کر لی پھر کبھی شرک اس نے نہیں کیا تو اللہ اربامن اگر اسے سزا بھی دے گا جہنم میں ڈال کر کے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا جو سزا اللہ نے مقرر کی ہوگی اتنی سزا پانے کے بعد ضرور جنت کے اندر آئے گا موحدین پر ہمیشہ کے لیے جہنم آرام ہے موحدین متبعین عین سلب کے عقیدے مرحد پر چلنے والے اگرچہ شرک کے علاوہ کتنے بڑے گناہ کرتکاب کر لیا ہو ان کو اللہ تعالیٰ ضرور ایک دن جنت کے اندر لے کر کے آئے گا ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے جہنم حرام آئے ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہ سکتے دوسرے وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے شرک کیا ہوگا ان کی نیکی کا پلڑا ہوگا ہی ان کے پاس اگر وہ کفار و مشرکین میں سے ہیں تو ان کے پاس جو ہے تراب عمل ہی تولا نہیں جائے گا ان کا مہاسبھا ہوگا لیکن جن کے پاس اللہ پر ایمان نہیں ہوگا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا کفار و مشرقین ہوں گے ان کے امال نہیں تولے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس نیکیاں ہے ہی نہیں کن کے کی امال تولے جائیں گے جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی اگر دنیا میں وہ نیکیاں کی ہیں دنیا کے لحاظ سے تو دنیا میں ان کو فائدہ مل گیا اللہ ان کو صحت دی ان کو اولاد دیا منصب دیا تندرستی دی دنیا میں خوب ترقی دی اللہ نے ان کو خوب دنیا میں ان کا نام ہوا یہی ان کو فائدہ ہے جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے آخرت میں ان کے امال کا کوئی فائدہ نہیں امان نبی صلی اللہ علیہ و سے حاتم تائی کے بارے میں پوچھا گیا کہ بہت زیادہ وہ کرنے والے تھے یا کسی اور شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ بہت زیادہ وہ دنیا کے لحاظ سے نیکیاں کرتے تھے لوگوں کی مدد کرتے تھے تو کیا ان کو کچھ فائدہ ہوگا تو ماں نبی نے فرمایا کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ حرب الامین پر ایمان نہیں لائے جب ایمان نہیں لائے وہ تو اس طریقے اس ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو کافر اور مشرق جتنا بھی دنیا کے لحاظ سے کر لے بہتر کام تو دنیا میں اس کو فائدہ مل جاتا ہے آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آخرت میں فائدے کے لیے دل میں ایمان ضروری ہے اس لیے جو منافقین ہیں ان کو بھی آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا وہ زبان سے ایمان لانے والے تھے تو ایمان اور عمل شالح تو ان کے پاس کوئی عمل شالح نہیں ہوگا آخرت کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے تھا دنیا میں ان کو بدلہ مل گیا خوب ان کی تعریف ہوئی اللہ نے خوب ان پر احسان کیا اللہ کا ان پر جو ہے اللہ نے خوب ان کو نعمتیں دی یہ مال دولت دنیا ہوئی اسراب بیویاں منصب دنیا کی ترقی ہیں سب اللہ کا فضل ہے اس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ان کو ملی لیکن آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس کو کہا جاتا ہے میزان جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے دو پلڑے ہوں گے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے کیونکہ کفار کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی اس اسے ان کے امال نہیں تولے جائیں گے البتہ ان کا محاسبہ ہوگا میزان سے پہلے حساب و کتاب ہوگا ان کا اللہ دکھائے گا کہ سارے تمہارے گناہ ہیں دیکھو گناہ ہی گناہ ہے ان کے پاس اللہ تعالی ان کا حساب لے گا لیکن میزان پر ان کے امال نہیں تولے جائیں گے میزان پر ان کے امال تولے جائیں گے جن کا جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی اور ان کے پاس گناہ بھی ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ نیکی کتنی ہے اور گناہ کتنا ہے انسان کے پاس اس کے لیے اور جو حساب ہوگا وہ حساب انسان نے جو گناہ کیا اس کے اسباب کے لیے ہوگا دونوں فرق ہے ایک حساب اور ایک میزان حساب میزان سے پہلے ہے حساب میں کیا ہوگا انسان کا محاسبہ ہاں بھائی آپ نے فلا دن فلا تاریخ فلا وقت میں آپ نے گناہ کیا تھا آپ کے پاس کوئی اضر ہے کہ فرشتوں نے ظلم کیا آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے رجسٹر کھول دے گا یہ سارے گناہوں کا رجسٹر ہے تمہارے پاس اس کو حساب کہا جاتا ہے انسان کے پاس کوئی گنا نہیں کوئی حساب اس کے پاس ازر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر تا لگا دے گا اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کی پیٹ اس کی پشت گواہ دے گی ہاں اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں اگر اسے انکار کرنے کی کوشش کی غار کا کفار کا حساب ہوگا لیکن ان کا عمل میزان میں نہیں تولا جائے گا کیونکہ ان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں حساب امال کے اثبات بات کے لیے ہے کہ سارے گنا یا ساری نیکیاں جو تم نیکی اللہ ان کو ثابت کرے گا بندوں کے لیے لیکن میزان پر ان کے امال تولے جائیں گے جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوگا یہ اندازہ کرنے کے لئے تاکہ بندے پر نہ ہو اللہ تعالیٰ تلاصاف والا ہے مندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ غلصاف کے لیے قیامت کے دن اللہ ہر میزان لگائے گا ترازو نصب کیا جائے گا اس کے دو پلڑے ہوں گے اب اس کے اندر وہ زبان بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کے بارے میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے وہ زبان جو بیچ میں نہیں ہوتی جسے معلوم پڑتا ہے کہ پلڑا کدھر جھکا ہے اور کس طرح اس کا رجحان زیادہ اس کو زبان عربی زبان میں اس کو لسان کہتے ہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث نہیں آتی ہے ابن عباس کا ایک اثر آتا ہے لیکن وہ صحیح صنعت سے ثابت نہیں ہے ایسے حسن بصری سے آتا ہے ابھی تابعی ہیں تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں علماء کا دو قول ہے کچھ علماء اس کے قائل ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے معلوم پڑے گا پلڑا کون سا ہو رہا ہے تو وہ دنیا میں ترازو میں لسان اور زبان ہوتی ہے اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی ہوگا اور دیگر انہوں کہنا ہے کہ نہیں چونکہ اس کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہے اور اس کا تعلق علم غیب سے ہے لہذا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کا ذکر نہیں ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں ہم نہیں کہتے کہ ترازو کے اندر لسان بھی ہوگی یا زبان بھی ہوگی تو جو میزان ہے یہ قیامت کے دن قائم کیا جائے گا اور یہ میزان کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع بھی ہے مسلمانوں کا سلم صالین کے عقید المنحظ پر قائم رہنے والے علماء اور لوگوں کا اس پر اجماع التفاق بھی ہے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے یہاں بھی ایک دو آیتیں مسلم نے پیش کی ہیں جیسے ممازین ہُو فلائی کا حمل مفلحون امن خفت موازین ہُو فلاء کاظین خشر انفس ہوں کہ اس دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے اعمال وزن کئے جائیں گے فَمَنْ تقلت مَوَازِينُهُ ہوں شخص کے وزن بھاری ہوگئے تو یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس شخص کے وزن ہلکے ہوگے فلائی کل لدین خسرو انفسہم یہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا خسارہ اور نقصان پانے والے کیونکہ سب سے بڑا خسارہ یہی ہے اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے فلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نقصان سے بچ جائے اور انسان کو کامیابی مل جائے نقصان کیا ہے آخرت میں انسان کا ناکام ہو جانا اور اس طریقے سے جہنم کا حقدار ہو جانا یہ سب سے بڑا خسارہ آخرت کے لیے اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے جنت کا پانا اور جنت میں اللہ ابلامین کا دیدار کرنا اللہ کا اس کی سب سے بڑی نعمت ہے جیسا کہ پہلے باتیں گزر چکی ہیں تو یہ اللہ ابلامین نے قرآن کے اندر بیان کیا میزان کی قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا ایسے دوسری جگہ اللہ ارماتا ون الموازن الخشت القیامہ اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے انصاف کا ترازو رکھیں گے قرآن میں بھی کئی مقامات پر اللہ رب اس کو بیان کیا عدیشوں میں بھی اس کا بار بار ذکر آیا ہے اور ایک حدیث تو بہت مشہور ہے جسے آپ سب لوگ تقریباً جانتے ہوں گے جو سی بخاری اور مسلم کے حدیث ہے کلیم اطان حبیب عطان اللسان تقیل فی المیزان سبحان اللہ البحمدی سبحان اللہ دو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اللہ رب العلامن کو بہت محبوب ہیں اور میزان میں ترازو میں بہت وزنی ہوں گے کون سے دو کلمے ہیں سبحان اللہ اُبحمدی سبحان اللہ عظیم یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور اسی پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا سی بخاری کی آخری حدیث یہ سب سے پہلے حدیث انملا امال البینیات ہے اور سب سے آخری حدیث یہ ہے سی بخاری کے اندر یہ دو بہت ہلکے ہیں زبان پر یعنی ان کا یاد کرنا مشکل نہیں ہے نہ ان کا کہنا انسان کے لئے مشکل لیکن اللہ کو بہت پسند ہے اور بہت زیادہ ان کا عجل و ثواب ہے سبحان البحمد سبحان اللہ العظیم اللہ کی ذات پاک ہر عیب سے اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثناح ہے سبحان الہل العظیم اللہ جو عظیم ہے برتر ہے بلند بالا ہے سب سے اس کی ذات پاک ہے منزہ ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نے میزان کا لفظ استعمال کیا المیزان ٹھیک ہے اور قرآن میں جہاں جہاں بھی اس کا ذکر آیا ہے جمع کے ساتھ آیا ہوا ہے لیکن حدیثوں میں مفرد میزان یہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں انہیں میں سے ایک حدیث یہ ہے اجتہور شتر المان باقی کیا ہے آدھا ایمان ہے وہ الحمد للہ تم المیزان اور جو الحمدللہ ہے یہ میزان کو بھر دینے والی دعا ہے یا بھر دینے والا ذکر ہے والحمدللہ الحمدللہ بھی یہ بہت بڑا یہ بہت بڑی دعا ہے یہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے انسان جا ہمیشہ کہتا ہے پریشانی میں ہے مصیبت میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر الحمد للہ انہیں کی تھوڑی سی پریشانی آ جائے انسان کیا کرتا ہے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے کیا بہت پریشان ہوں بہت مصیبت میں ہوں بہت تکلیف کے اندر ہوں انسان اللہ تعالی کی حمد اور دیگر نعمتوں کو بھول جاتا ہے اللہ نے کتنی نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں تندرستی کی نعمت ہے ایمان کی نعمت ہے اولاد کی نعمت ہے اور اس طریقے سے شکل کی نعمت ہے اس کے ہاتھ پاؤں جسم صحیح سلامت ہے تندرست ہے کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ کتنی ساری نعمتیں اللہ براہمن کی ہے لیکن چھوٹی سی اگر بیماری آ گئی چھوٹی سی آزمائش انسان کی آ گئی بہت پریشان ہوں بہت تکلیف میں ہوں بہت تنگی میں ہوں بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے بہت پریشانی میں ہوں انسان یہ کہتا ہے کہنے کے بجائے حالانکہ انسان کو ہمیشہ الحمد کہنا چاہیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی حالات کو بدلنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی نعمتوں کو دینے والا ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو پریشانی میں تو بھی کہ انسان ہمیشہ الحمد کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیونکہ اگر ایک نعمت اس کے پاس نہیں ہے تو دنیا کی کروڑاں نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں ایک نعمت اگر دنیا کی نہیں ہے اس کے پاس مان جاب اس کے پاس نہیں ہے اچھے سیلری اس کے پاس نہیں ہے کئی مہینوں سے مان لیجیے اس کے پاس جاب نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے تو اور تو ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہے نا کتنے لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں بستر پر ہیں بول نہیں سکتے ہیں وہ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے چل نہیں پھر سکتے ہاتھ ان کے پاس نہیں है پا ان کے پاس نہیں ہے کتنے لوگوں रहा دماغ کام نہیں कितने लोग साल اور پاگل ہیں کتنے لوگ سال ہاں سال سے بستر پر پڑے ہوئے کوما میں پڑے ہوئے ہیں लोग نہیں دنیا کے اندر لوگ اسے بہت سارے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں یا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے اللہ کی ساری نعمتوں کو بلا دیا اور یہ کہنا ہم نے شروع کر دیا کہ بھئی ہمیشہ پریشانی ہے ہمیشہ مصیبت میں ہیں میں دیکھا ہی نہیں فراوانی میں نے کوئی نعمت ہی نہیں دیکھی نہ اس طرح کی باتیں انسان کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر جو اللہ نے ہم کو عقل دیا دماغ دیا دین دیا توحید اور سنت پر اللہ رب اللہ ہم کو جو قائم کیا اسے ایک نعمت کا شکر انسان پوری زندگی اگر کرتا رہے تو بھی نہیں ادا کر سکتا ایک نعمت کا شکر آنکھ اللہ نے آپ کو دی زبان دی بولنے کی اللہ نے دماغ دیا اگر پاگل اللہ ہم کو بنا دے تو کیا کرتے ہیں مجنون ہوتے پاگل ہوتے کیا کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے تھے آنکھیں ہمارے پاس نہ ہوتی ہم دیکھ نہیں سکتے گونگے ہوتے بہرے ہوتے کیا کر سکتے تھے آپ کچھ ہم کر سکتے نہیں کر سکتے تھے اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی لیکن تھوڑی سی مصیبت انسان کے پاس آتی ہے تو انسان بخلا جاتا ایک دم پریشان ہو جاتا ہے چیخنا چلانا شروع کر دیتا لوگوں کو شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ایسا لگتا ہے لوگ اس کی پریشانیاں دور کرنے والے نہیں لوگ نہیں دور کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرنے والے تو ہمیشہ انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے بہت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن معانی بہت ہے اس کے اندر بہت بابر کدو الحمد للہ حران میں الحمد للہ الحمد للہ کو ہمیشہ انسان الحمدللہ للہ کے آپ دیکھیے سعودیوں کو باپ کا انتقال ہو گیا بیبی الحمد للہ اللہ تعالیٰ الحمد للہ اللہ کے کا فیصلہ ہے ہمارے یہاں لوگ روکتے ہیں چیختے چلاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں ان کی توحید ان کا عقیدہ آپ دیکھیں کہ جو ہے الحمدللہ بیٹے کے انتقال ہوگئے جوان بیٹے کا الحمدللہ اللہ کا فیصلہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں بھائی تکلیف ہے انسان کو آنگ سانس ہے لیکن ایمان اللہ پر تبکل اور روسہ قدر مضبوط الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی درا نہیں کر سکتا یہ اتنا کہنے کی اگر کسی پریشانی میں آ مصیبت میں آ تو اس کا رونا ہی نہیں بند ہوگا آپ اس سے بات کریں گے رو نہ اسٹارٹ کر دے گا کتنی بھی آپ تسلی دیجئے وہ روتا ہی روتا رہے گا آپ کے سامنے تو ایمان اللہ پر توکل اور اعتماد کی کمی کا نتیجہ ہے تو الحمدللہ ہر حال میں الحمدللہ الحمدللہ سب کچھ رک جائے ایمان کی دولت باقی رہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایمان تو ہی سنت ہے دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے مالدار آپ انسان ہیں آپ سے کوئی مالدار نہیں ہے سب سے بڑی دولت ہے الحمد اللہ نے صحیح سلامت ہم کو بنایا ہے یہ ساری دولتیں اللہ ابامین کی بہت بڑی نعمتیں تو الحمد للہ تم لمیزان الحمد للہ کیا ہے یہ میزان کو بھر دینے والی چیز ہے وہ سبحان اللہ و الحمد للہ تم لو یا تم لابن یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ الحمدللہ للہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں الفاظ کہنا آسمان اور زمین کے درمیان بھر دینے والی چیز ہے یعنی اتنی بڑی نہیں ہو جاتی اللّہ تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ اس کا تعلق توحید سے اللہ کی ذات سے ہے آپ نے اللہ رب کو ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے منظہ قرار دیا اللہ ربّامن کی پاکی آپ نے بیان کی اللہ کے حمد بیان کی ہر حال میں اللہ تعالیٰ اسے بہت خوش ہوتا انسان سے جو انسان ہمیشہ الحمدللہ اللہ کہتا اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے کہ اللہ کی عظمت اور اس کی برتری کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک سبحان اللہ اللہ کی زاد پاک الحمد ہر ایب ہر نقص سے تو یہ آسمان اور زمین کے اندر تمام چیزوں کو بھر دینے والی وہ سلا نور و نماز نور ہے یہ نماز نور ہے اسی کے ذریعے سے روشنی ملے گی اندھیرے میں چلنے کے لیے قیامت کے دن جس کے پاس نماز ہوگی تو نماز بھی بہت اہم ترین عبادت ہے بلکہ یہ میں سب سے اہم عبادت ہے نماز اللہ کی توحید اور اللہ پر ایمان کے بعد عبادت نماز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا تو نماز یہ نور ہے اس کے ذریعے سے روشنی ملتی انسان کو دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا کرتا ہے نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا کرتا ہے پریشانیوں سے بچاتا ہے مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے جو نماز پر قائم رہتا ہے اس کو حق اور باطل کے درمیان تمیز ملتی ہے جو پابندی کے ساتھ نبی کی سنت اور طریقے کے نماز کو ادا کرتا ہے وہ صدقہ تو صدقہ دلیل یہ اللہ پر ایمان کی آپ کے ایمان کے سچ ہونے کی دلیل ہے انسان کو اللہ تعالیٰ اگر موقع دے ضرور کو صدقہ کرنا چاہیے صدقہ کے لیے ضروری کہ آپ لاکھوں دیں آپ اگر صدق دل سے اخلاص کے ساتھ ایک روپیہ بھی دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کے برابر ہو یا اس سے زیادہ لاکھ کے نزدیک اس کی اہمیت ہو کیونکہ اس میں اخلاص دیکھا جاتا ہے صدقے کے اندر تمام عبادات کے اندر تو ایک روپیہ بھی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں آپ کو ضرورت ہے لیکن کسی کو آپ کسی اور کی ضرورت کو آپ نے مقدم کر دیا اپنی ضرورت پر یا آپ کے اللہ پر سچے ایمان ہونے کی دریل وہ صدقہ صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان سچائی کے ساتھ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے صدق سے ہے صدقہ صدق سے صدقہ ہے یہ سچائی کے ساتھ تو یہ انسان کے ایمان کی سچائی کی دریل ہوتی ہے جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ صبر و دیا صبر دیا ہے یہ دیا نہیں روشنی ہے یہ جو اللہ اور براہین عطا کرتا ہے جو انسان صبر کرتا ہے مصیبتوں پر اس لیے مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر کے درمیان ہی ہوتا ہے مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اگر اور نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور یہ مومن کے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے کسی کافر کے لیے کسی منافق کے لیے یہ اللہ اور براہین پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے نہیں ہے یہ, یہ ایمان والوں کے لیے کہ ہر حال میں ان کا معاملہ اجر کے اور خیر کے درمیان ہی ہوتا ہے اب کیا ہوگا دنیا کے اندر دو ہی چیز ہوگی یا تو آپ کو نعمت ملے گی یا تو پریشانی و مصیبت میں ہوں گی پریشانی میں ہے تب بھی صبر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کی حمد ہے اور اگر نعمت ہے تو بھی اللہ تعالی کا شکر کیونکہ کہ اللہ نے دیا ہے اللہ کی طرف سے یہ چیز ہم کو ملی ہوئی تو ہر حال میں ایک مومن کا معاملہ خیر اور اجر کے درمیان ہوتا ہے اور یہ مومن کے لیے و حجت الکن و القرآن حجت القاخ تمہارے لیے دلیل ہو گیا تمہارے خلاف دلیل ہوگا تمہاری دلیل کب ہوگا جب قرآن کے مطابق عمل ہوگا اور ہمارے خلاف کب دلیل ہوگا جب ہم قرآن پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے اس لیے قرآن قیامت کی سفارش کرے گا کن کے لیے جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں اس لیے مطلوب عمل ہے کہ انسان کا قرآن پر عمل ہو نبی کی حدیثوں پر انسان کا عمل ہو یہ انسان کے لیے مطلوب ہے یہ بھی اچھی بات ہے قرآن کی یاد کرنا الحمدللہ لیکن انسان قرآن یاد کر لے اس کے مطابق انسان کا عمل نہ ہو تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا قرآن سے اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ قرآن اس کے خلاف دلیل بن کر کے آئے گا قرآن کہے گا کہ یہ پڑھتا تو تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا قرآن کی آئے گزرتی تھی اس کے سامنے سے لیکن عمل نہیں کرتا تھا تو قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن اور اگر قرآن کے مطابق عمل ہوگا تو قرآن اس کے لیے گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا پڑھتا بھی تھا اس کے مطابق عمل بھی کرتا تھا تو ضروری ہے میرے بھائی کہ قرآن پر انسان کا عمل ہونا اس لیے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ عامل ہے قرآن پر یا نہیں ہے قرآن پر عمل کرنے والوں میں سے یا نہیں ہے وہ کیا ہے وہ قرآن کا حافظ تو ہے قرآن کا قاری بھی تو ہے بہت اچھی تلاوت ہے بڑی اچھی آواز ہے ساتو کے کا ماہر ہے وہ بہت زبردست تلاوت ہے اس کی زبردست پڑتا ہے لیکن کیا اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اگر عمل نہیں ہے تو قرآن اس کے خلاف گواہی بن کر کے آئے گا اس کے خلاف حجت بن کر کے آئے گا یہ پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو یاد کر لینا کوئی فائدہ اس کے لئے قیامت کے دن نہیں ہوگا قرآن میں جن... جنت میں جانے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے قرآن کا عامل ہونا ضروری ہے قرآن پر عمل کرنے والا ہونا ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں کہ آپ عالمی تبھی جنت کے اندر جائیں گے نہیں بلکہ عامل ہونا ضروری ہے کیونکہ انسان عمل کرنے والا اور دینوں اور شریعت پر وہ انسان جنت کے اندر جائے گا تو قرآن ہمارے خلاف گواہی بن کر بھی آ سکتا ہے اگر ہمارا اس پر عمل نہیں ہوا آج دنیا میں ہزاروں آپ کو ملیں گے حفاظ کروڑوں کی تعداد میں جو قرآن کے حافظ ہیں اور جو ہے اے, بہت زبردست ان کو قرآن یاد ہے ایک ہرب بتا دیجئے اس کے بعد پڑھ دیں گے اس کے آگے کیا اس کے پیچھے کیا ہے اس کے دس ستر پہلے کیا ہے اس کے دس سطر کے بعد کون سیاست بتا دیں گے آپ کو لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے جا کر کے قبروں پر سجدے کرتے ہیں شرک کرتے ہیں تعویذ گنڈا بناتے ہیں گرال کی قسمیں کھاتے ہیں گرال کے نام نظر نیاز پیش کرتے ہیں قرآن سینے کے اندر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں قرآن کے خلاف گواہی بن کر کے آئے گا یہ گناہ پر گناہ ہے یہ یہ دلیل کے بعد بھی میانہ آنے کے بعد بھی انسان کا گمراہی میں ہوتا نا ایک انسان ایسا جس کو نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دے لیکن انسان کو معلوم ہونے کے باوجود بھی تو علم ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں سے لوگ کہ قرآن کا علم ہے ان کے پاس حدیثوں کا علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تو قرآن کا حافظ یہ ضروری ہے کہ جنت کے اندر جائے یہ عالم جنت کے اندر جائے یہ امام جنت کے اندر جائے یہ نہیں ضروری ہے اگر وہ امام صحیح امام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہے صحیح عقید اور صحیح منہج پر ہے وہ جنت کے اندر جائے گا ورنہ گمراہ گمراہی کے بھی امام ہوتے ہیں گمرائی کے بھی امام ہوتے ہیں دلالت کے بھی امام ہوتے ہیں ش, جو مشرقین ان کے بھی امام ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ امام جو ہے اگر لفظ امام کہہ دیا گیا تو بہت مبارک لفظ ہے خلاص اس کے لئے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا نہیں لفظ امام لفظ عالم یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے یہ سرٹیفکیٹ کیا ہے اس کے مطابق انسان کا عمل ہونا چاہیے جب تک عمل انسان کا نہیں ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ جو دیکھیں جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں کیا ان کے امام نہیں ہیں ان کے بھی امام ہیں ان کے بھی اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں اللہ کے سر کا نام لیں گے تو حضرت محمد کہیں گے اور اپنے اماموں کا نام لیں گے تو اعلیٰ حضرت سب سے بلند تمام حضرتوں میں سب سے بلند جی یہ اللہ کے کسر کی توہینیت تو اور کیا یہ نبی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اماموں کے امام کے لیے اعلی حضرت یعنی بہت بلند جی تو ان کے بھی امام ہوتے ہیں تو گمراہی گمراہ کے بھی امام ہوتے ہیں تو امام ہونا یہ, یہ لفظ امام کی مبارک لفظ نہیں ہے یہ کہ آپ نے سننا بھائی امام ہیں وہ حافظ ہیں وہ عالمی دین ہیں نہیں دیکھنا کس کا عمل کیا ہے کتاب اللہ صنت رسول کے معافی خیا نہیں ہے سلب سالین کے معافی خیا نہیں ہے ان کے قید امناس کے مطابق یہ سب چیز ہے تو قرآن ہمارے خلاف گواہ بن کر کے آئے گا یا ہمارے معافی بن کر کے آئے گا کل الناس سہ د فبا فرم اوتے او منہ کوہا ہر انسان سبو کرتا ہے اور اپنی جان کا سودا کرتا ہے یا تو اسے ہلاک کر دینے والا ہے یا تو اس کو آزاد کر دینے والا ہے اگر گناہ کریں گے تو ہلاک کر دینے والے اپنی جان کو اپنی ذات کو اگر نیکیاں کرنے والے تو اس کو آزاد کر دینے والے کس سے جہنم سے اللہ کے عذاب سے اللہ کی عقاب اور پکڑ سے آزاد کر دینے والے تو یہ حدیث جو میں نے پوری پیش کی صحیح مسلم کی روایت ہے اصل مدعا اور مقصد یہ ہے اور اس کے شاید یہ کہ سدیشماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان کا ذکر کیا ہے کہ الحمد للہ المیزان کی جو الحمد اللہ ہے یہ میزان کو بھر دینے والی چیز ہے ایسے اللہ کے سور صلی اللّہ علیہ وسلم کہتی حدیث ابو باود کی صحیح روایت ہے کہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ماؤد یا فل میزان شایوں اف قول من حسن الخلق کی میزان کے اندر حسنِ خلق سے کوئی اطنی چیز نہیں رکھی جائے گی یا نہیں ہوگی ان اللہ علیہ بحد الفاش البزی اللہ حربلامین فوحش گو کو بد کلام کو بد زبان سے نفرت کرتا ہے الفاحش کہتے ہیں فوحش گو فہش باتیں کرنے والا زبان سے گندی باتیں کرنے والا اور بد زبان گالی دینے والا بد کلامی کرنے والا اور لڑائی جھگڑے پر اتر جانے والا البذی چیخ چیخ کر کے چلا چلا کر کے بات کرنے والا اور ناسائستہ باتیں کرنے والا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نفرت, نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے ناپسند کرتا ہے تمہارا نبی فرماتے کہ حسن خلوق سے بہتر کوئی چیز میزان کے اندر وزیر نہیں رکھی جائے گی اور یہاں حسن خلق سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن خلق مراد ہے اور ساتھ ہی ساتھ بندوں کے ساتھ بھی کیونکہ حسن اخلاق کا دو پہلو ہے ایک پہلو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور حسن اخلاق یہ ہے اللہ رب العامن کے ساتھ کہ انسان اللہ پر اس کا ایمان ہو اللہ کے قضا و قدر پر راضی ہو قضا و قدر پر راضی ہو وہ اور اس کے سے اللہ پر ساتھ سچا ایمان ہو اس کا اور خالص اللہ کی بات کرنے والا ہو اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والا ہو یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کے ساتھ حسن اخلاق میں آتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی بھی اللہ تعالی ہمارے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق یہ ہے کہ اللہ پر کامل ایمان اس میں ماں نبی نے ایک حدیث میں کیا فرمایا اک مرمعین ایمان احسن اخلاقہ کامل ایمان والے اچھے اخلاق والے اچھے اخلاق کو ایمان قرار دیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا اخلاق کیا اللہ رب پر ایمان خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچنا خالص تباہ سنت بدات سے پرہیز اور اجتناف یہ تمام چیزیں اللہ ہبراہین پر خالص ایمان میں داخل ہیں اس نے اخلاق میں داخل ہیں تو اللہ تعالی کے ساتھ اس نے اخلاق جیسے حیا ہوتی ہے نا شرم حیا صرف بندوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے سب سے بڑی حیا اللہ تعالی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ایک انسان گناہ کرے اللہ تعالی سے حیا کرے کہ کیسے اللہ تعالی کی نگاہوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے اللہ تعالی پر ایمان بھی رکھتا ہے شرک کیسے کرتا اللہ ابراہین کے ساتھ یہ سب سے بڑی بے ہے مشرق سب سے بڑے بے حیا ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی حیا نہیں ہوتی سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہی ہوتا ہے تو یہ بے حیائی ہے شرک تو حیا کا تعلق صرف بندوں سے نہیں ہوتا ہے ایسے اخلاق کا تعلق صرف بندوں سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے غیرت ایسی ہوتی ہے غیرت کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تعلق سے شرک کو غیرت کو نہ برداشت کرے اس کی اتنی غیرت ہونی چاہیے یعنی کہ غیرت کا تعلق صرف وش بس ہے کہ اپنے بچوں کے تعلق سے بیوی بی کے تعلق سے انسان بہت غیرت مند ہے نہیں سب سے بڑی غیرت توحید کی غیرت ہوتی ہے سب سے بڑی غیرت سنت کی غیرت ہوتی ہے سلب سالین کے عقیدے و مرحص کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی غیرت ہوتی ہے اس سے بڑی کوئی غیرت نہیں ہوتی ہے یہی غیرت انسان کو نجات دلائے گی اگر آپ دنیا کے معاملے میں غیرت مند ہیں بہت زیادہ اپنی بی بیوی کے تعلق سے آپ نہیں برداشت کرتے کہ بیوی بی بے پردا گھومے اچھی بات ہے یہ آپ نہیں برداشت کرتے کہ آپ کی بیوی بی کا ناخون کوئی دیکھ لے اچھی بات ہے لیکن اگر وہی آدمی شرک کرنے والا ہے اس غیرت کا کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہوگا سب سے بڑی غیرت یہ ہے کہ انسان توحید پر قائم رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے اس سے بڑی کوئی غیرت نہیں ہے سب سے بڑی حیا یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ ہر کی عہدانیت میں اس میں روحیت صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے یہی سب سے, بڑا, سب سے بڑی حیا ہے سب سے بڑی غیرت اور سب سے بڑا حسن اخلاق یہی ہے تو حسن خلق کا مطلب یہ نہیں ہے ورنہ آپ دیکھے دنیا والے کتنا حسن خلق والے قفان ہیں. ہیں مشرقین ہیں مشرقین چاہے مشرقین اصلی مشرق ہوں یا اسلام کے نام پر کلمہ گو مشرق ہوں کلمہ پڑھنے والے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے آپ دیکھیں ان کے ساتھ ان کے پاس بڑے اچھے اچھے اخلاق ہیں لیکن شرک کرتے ہیں ان اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی یہاں کا فائدہ ہوگا اگر اللہ تعالی کے ساتھ انسان کا حسن اخلاق ہے اور بندوں کے ساتھ بھی تب اس کے انسان کو فائدہ ہوگا تو اس نے اخلاق دونوں چیزیں شامل ہے یہ نہ آپ سمجھیں کہ اس نے اخلاق میں صرف لوگوں کی مدد کرنا اخنتہ پیش آنا سلنا مصیبتوں پر کام آنا لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دینا یہ اس نے اخلاق ہے سب سے بڑی نیکی ہوگی ہے یہ بڑی نیکی لیکن اس سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے اخلاق انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے اخلاق سے نہیں پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکر کرتا ہے اسے اس نے اخلاق کا اللہ تعالیٰ کیا کوئی فائدہ انسان کے لیے نہیں ہوگا اس لیے یہ بات بار بار کیوں کہی کہ جاتی ہے آج ہمارے معاشرے میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ ان کا کچھ بھی حسن اخلاق نہیں ہے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق ہے ان کا بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں لیکن اللہ رب ربلامن کے ساتھ نہیں جس کا سب سے بڑا حق ہے اسی رب کے ساتھ ان کی حق ہوتا ہی اور جو ہے اللہ تعالی کے حق کی تلفی ہوتی ہے اور اللہ تعالی کے حق ادا نہیں کیا جاتا ہے تو سب سے بڑا حسن خرخ اللہ ربلامن کے ساتھ ہونا چاہیے محلے شاہد یہ کسی مہمان بھی نہیں میزان کا لفظ استعمال کیا کہ کی ما وہ دیا پھر میزان شعین کہ میزان یہاں میزان سے مراد ترازو جو قیامت کے دیں اللہ تعالیٰ نصب کرے گا وہ مراد ہے ایسی ایک اور ادیثی سعید ترمیضی کی روایت ہے ان سن کی اور امام علمائی رحمتہ اللہ نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے کہ نا شمالی کا ذیلہ ہوتا ہوں اللہ قور سوال کیا کہ کی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ قیامت کے لیے ہماری سفارش کریں آپ ہماری سفارش کریں یہ ہم آپ سے چاہتے ہیں تو تمہانبی نے بنایا کہ ہاں ضرور ہم کریں گے تو انہوں نے کہا پوچھا کہ لاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہاں ہم آپ سے ملیں گے تو مانوی نے تین جگہیں بتائیں کہ تین جگہوں میں سے کسی جگہ پر میں رہوں گا ایک تو بتایا میز... کیا نام ہے میزان کی اور ایک بتایا سرات اور سرات کے پاس اور تیسرا بتایا حوض پھر آخر ہماربی نے کیا فرمایا ان تین جگہوں میں سے کسی جگہ میں میں ضرور رہوں گا یا تو پرسراد کے پاس یا تو میزان جہاں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے ترازو جہاں نسب کیا جائے گا وہاں یا تو پھر ہاؤس کے پاس ان تینوں جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں میں تمہیں ضرور ملوں گا کون ملیں گے جو سچے ایمان والے ہوں گے ورنہ ہاؤس ہے تمہارے نبی ان کو بھگا دیں گے نا بدتوں کو جنہوں نے بھی جاتی ایجاد کر رکھی ہوگی ہمارے نبی کے پاس آئیں گے ہاؤس کے پاس پانی پینے کے لیے ہمارے نبی پانی پلانا بھی چاہیں گے لیکن فرشتہ کو بھگا دیں گے ہمارے بھی پوچھیں گے کیوں بھائی تو ہمارے اکمت کے لوگ ہیں یہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے چہرہ چمک رہا ہوگا پاؤں چمک رہا ہوگا وضو کی وجہ سے نماز پڑھے ہیں وہ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے یا تو ابز نبی کے دین کے اندر شریعت کے اندر بھی دتہ جات کی انہوں نے تو ہمارے بھی اسے کیا فرمایا جائے گا آپ کو نہیں بات نہیں معلوم کی انہوں نے آپ کی بات ماں تتری ماں حجا ادک یعنی آپ کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر لی وہ آپ کو نہیں معلوم اسے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کو دنیا میں علم غائب تھا نہ آخرت میں علم غائب ہے آپ کے بعد کیا انہوں نے بنا لیا دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کریں نہیں معلوم تو معلومی کیا کہیں گے سو خون سو خون ان کو بگاؤ ان کو ان کو بگا دیا جائے گا تو جو اہل ایمان ہوں گے پکے اور سچے منتبی سنت ہوں گے وہ لوگ اللہ کے سرسل کی ملاقات ہوگی ان تین جگہوں میں سے کسی جگہ پر اور سم صاحب نے بھایا کہ تینوں جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں میں تمہیں ضرور مل جاؤں گا یا تو پرسراد کے پاس یا تو حوض کے پاس یا تو میزان کے پاس الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام حدیثوں کے اندر ہمارے نبی نے میزان کا لفظ استعمال کیا اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ جو ترازو ہے یہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے متواتر حدیث ہیں اس پر علماء کے جمع بھی ہے قرآن میں اللہ رب العامیہ نے جمع استعمال کیا لیکن حدیث کے اندر مفرت استعمال کیا گیا ہے واحد اب کتنا میزان ہوگا حقیقت ایک, ایک ہی میزان ہوگا ایک ہی ترازو ہوگا لیکن اس کے اندر جو تولے جائیں گے اعمال اس کے لحاظ سے جمع استعمال کیا گیا ورنہ ترازو ایک ہی ہوگا علماء نے بیان کیا صرف سارہی میں اس میں سے صحیح بات ہوئی ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگا لیکن قرآن میں جو جمع استعمال کیا گیا موازن میزان کی جمع ہے یہ اسے لگتا ہے کہ بہت سارے میزان ہوں گے بہت سارے ترازو ہوں گے ایسا نہیں ہے اس میں صحیح بات یہ ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگا اس میں جو چیزیں تولی جائیں گی اس کے لحاظ سے جمع استعمال کیا گیا انسان کے اعمال ہوں گے سارے بندوں کے اعمال جو ہوں گے ان کے تولے جائیں گے البتہ وہ جو انبیاء ہیں اور اس طریقے جو صدیقین ہیں جو شوہدا ان کو چھوڑ کر کے ان کے اس لیے نہیں تولا جائے گا ان کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہیں اور کفار کے اس نے نہیں تولا جائے گا کیونکہ ان کے پاس نیکیاں ہی نہیں ان کی بھی ضرورت نہیں تولنے کی اور انبیاء کی بھی ضرورت نہیں ہے شودا کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ شودا جو حقیقی شودا ہیں صدیقین کی ضرورت نہیں ہے تولے جانے کی کیوں اس لیے کہ ان کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں تو کن کے تولے جائیں گے اہل ایمان کے جن کے نیکیاں بھی ہیں وہ برائیاں بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں گناہ بھی ان کے پاس ہیں ان کے تولے جائیں گے کفار کسی نہیں تولے جائیں گے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہاں پر جو تولا جائے گا اس کے لحاظ سے جمع استعمال کیا گیا ورنہ میزان کیا ہوگا ایک ہی ہوگا اور یہ میزان حقیقی ہوگا حصی ہوگا جسے حصے مطلب سمجھتے ہیں نا حصیہ نہیں نظر آنے والی چیز ایسا نہیں کہ ایک مانوی چیز ہے جیسے انسان حیا شرم نظر آتی ہے آپ کو نہیں نظر آتی ہے روح انسان کو نظر آتی ہے نہیں نظر آتی ہے مانوی چیز ہے یہ لیکن ہے رو انسان کے ساتھ ایسے انسان جو ہے یہ کیا نام ہے حیا اور شرم عمل کے ذریعے ثابت ہوتا ہے لیکن شرم اور حیا نظر نہیں آتی ہے کہ انسان کو نظر آ جائے کہ حیا یہ شرم نام کی چیز نہیں تو یہ حصی ہوگی مانوی نہیں ہوگی نظر آنے والی چیز ہوگی نظر آنے والی چیز ایمان نظر نہیں آتا انسان کا امال نظر آتے اور امال انسان کے ایمان پر دعوت کرتے تو یہ حصہ ہوگا نظر آنے والی چیز ہوگی اس کے تو دو, دو پلڑے ہوں گے ایک پلڑے میں نیکی اور ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے تو ایسی ہوگا حقیقی ہوگا یہ حقیقی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جو معتضلہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا جہانیہ اور معتضلہ اور ان کے نقش قدم ان کے عقید و مرحج پر وہ کہتے ہیں نہیں میزان سے مراد اللہ تعالیٰ کا عدل ہے یہ مراد ہے یہ مانوی چیز ہے یہ کوئی ترازو نہیں ہوگا اس لیے کہا جاتا ہے کہ حقیقی اور حصی میزان ہوگا ان کا کہنا صحیح ہے غلط ہے ان کا کہنا غلط ہے کیوں اس لیے کہ جو میزان کا مطلب عدل نہیں ہوتا ہے میزان عدل کے لیے ضرور قائم کیا جائے گا عدل کے لیے ہوگا لیکن میزان اور عدل کے اندر فرق ہے ٹھیک ہے اور میزان آپ کسی پوچھے میزان مطلب کہے گا تراز وہی تو ظاہری لفظ ہے وہی مراد ہے اور ان کا یہ کہنا ظاہری لفظ کے خلاف نمبر ایک نمبر دو اللہ تعالیٰ تو عدل والا انصاف والا ہی ہے اللہ اگر یہاں عدل مراد ہے تو عدل اللہ کو کہنا چاہیے میزان تو اللہ کو نہیں کہنا چاہیے نبی قحدی سے ہیں کہ تولے جائیں گے آمان تو یہ قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے ظاہر الفاظ کی بھی خلاف ہے ظاہری الفاظ کے بھی خلاف ہے اور یہ صلب صالح کا جو عقیدہ منحص کے بھی خلاف ہے اور قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے لہذا اللہ رب اللہ خود قرآن میں حکم دیا ان اللہ ابربلادب الحسن اللہ تعالیٰ عدالص کا حکم دیتا ہے تو حضر الصاف تو ہوگا ہی حضر الصاف ہی کہ اللہ تعالیٰ تراضو قائم کرے گا لیکن ترازو ہوگا تو ان کا کہنا غلط ہے یہ سلب سالین کی اجماع کے بھی خلاف ہے ان کا کہنا لہذا یہ ان کا قول کیا ہے باطل ہے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو عمل ہے نظر آنے والی چیز نہیں ہے تو اس کو کیسے تولا جائے گا ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا جواب ہے کہ دیکھیے یہ آخرت ہے علم الغب ہے اس کو دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں اس کی ساری کیفیت کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی تمام چیزوں کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے نہ ساری کیفیت بیان کی جا سکتی ہے اللہ ربرمن ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اس کو جسم دے دے گا اعمال کو جسم کی شکل میں ہو جائے گا ایسی چیز جو جیسے دفتر ہوتا نہیں یہ جیسے مان لیجیے کتاب ہے اب اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اب آپ اس کو تراز اوپر رکھ سکتے ہیں ایسے اللہ رب العالمین قیامت کی دفتر حاضر کرے گا دفتر ہوگا اس کے اندر سارے گناہ ساری نیکیاں لکھی ہوں گی اس کو اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا وہ ساری چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اب اس ہمارے اعمال کو جسم دے دے گا یعنی ہوگی اس میں اور اس کو آپ توڑ سکتے ہیں ایسا ہوگا جیسے بخاری قیدی سے مسلم قیدی سے اگر آتی ہیں کہ موت یہ بھی تو نظر نہ آنے والی چیز ہے نا لیکن جب دنیا ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی جنتی, جنتی جنت کے کیسے چلے جائیں گے جن کو جانا رہے گا اور جہنمی جہنم جانب کے کیسے چلے جائیں گے اب اس کے بعد کسی کو نہ جہنم سے نکالا جائے گا ساری چیزیں جب ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ موت کو لے کر کے آئے گا موت کو دمبے کی شکل میں اور اسے جنت اور جہانت کے بیچ میں جمع کر دے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اب کسی کے لیے موت نہیں ہے فنا نہیں آئے اللہ تعالیٰ اس موت کو دمبے کی شکل دے دے گا ایسی ہمارے آمار کو اللہ تعالیٰ رشتے کی شکل دے دے گا دیوان کی شکل دے دے گا اور اس کو باقاعدہ ازن کیا جائے گا جیسے موت کو دمبے کی شکل دے دے حالانکہ موت نظر آنے والی چیز نہیں ہے کوئی موت دیکھا اپنی آنکھ سے ہاں؟ کیسی ہوتی موت سفید کالی گوڑی کیسی موت کوئی دیکھا نہیں دیکھا انسان لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جسم دے دے گا دمبے کی, کی شکل اور اسے جبا کر دیا جائے گا یہاں کچھ لوگ غلطی کر جاتے کہتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو جبا کیا جائے گا نہیں موت کا فرشتہ نہیں دبا کیا جائے گا موت کا فرشتہ تو اچھا کام کر رہا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو کس کو زبا کریں گے موت کو کہ اب جنت والوں کو کہا جائے گا اب تمہارے لیے کی ہے اور جہانمیوں سے کہا جائے گا اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے اب کوئی سب اپنی اپنی جگہوں پر ہمیشہ رہیں گے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا کرے گا اس کو جسم دے دے گا اسے امال کو بھی اللہ تعالیٰ جسم دے دے گا سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہے حقیقی اور حصے ہے اور اعمال قیامت تولے جائیں گے مصرف رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے فرماتے ہیں فتح الصب الموازین و فتح دونوں بہار اما الحب جمع استعمال کیا انہوں نے لیکن جمع اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ بندوں کے اعمال کے لحاظ سے تراز و نصب کئے جائیں گے فتو نبح اعماء بعد بندوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا پھر آگے فرماتے ہیں فمن فقولت موازین کا پلر بھاری ہو جائیں گے پلے بھاری ہو فلاحی کا ہوم فلحون یہ جی کامیاب ہو گیا یہ کیا ہو گیا کامیاب ہو گیا پولیس رات کو بھی پار کر جائے گا امن خفت موازین اور جس کا پلرا ہلکا ہو گیا فلا کا لذینہ خشر انفسم فی جہنما خالدون یہی وہ لوگ ہیں جنہیں نقصان پہنچایا جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور وہ جہنمے ہمیشہ رہیں گے جن کا پلڑا کیا ہوگا ہلکا ہو جائے گا جن کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور یہ بات میں نے شروع میں آن کی کہ اس میں کئی قسم کے لوگ ہوں گے جن کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اگر انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنم میں داخل کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف نہ کرے جہنم میں داخل کر دے اور سزا پانے کے بعد اللہ ان کو جنت کے در لے کر کے آئے لیکن توحید ہونا ضروری ہوگا شرک سے بچنا ضروری ہوگا اگر ان کے پاس شرک سے حفاظت نہیں شرک کیا انہوں نے شرک سے نہیں بچے تو پھر اسی صورت میں وہ ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہیں گے تو جہنم کے اندر کون رہے گا ہمیشہ میں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوگا اللہ کا کفر کیا ہوگا یا نفاق ہوگا یہی لوگ جاننا ہمیشہ رہیں گے باقی جو اہل ایمان ہیں اور انہوں نے اگرچہ بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں گے لیکن شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا کیونکہ اہل ایمان پر اور جنہوں نے شرک نہیں کیا اللہ رب العان کے اوپر جہنم کو یعنی ان پر ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ جہنم اللہ نے نہیں ان کے لیے رکھی ہے کہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا تو یہ نیزام کا ذکر تھا جو قیامت کے دن اللہ ربان میں نصر کرے گا عدل و انصاف کے لیے اور بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے تاکہ یہ نہ کہہ سکے بھائی ہمارے پاس نہیں کیا زیادہ تھیں ہمارے پاس جو ہے یہ زیادہ تھا تو اللہ ابراہن پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم ہے اللہ سب کے بارے میں جاننے والا ہے لیکن اللہ ابراہن حجت قائم کرنے کے لیے جسے نے دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا حجت قائم کرنے کے لیے اللہ کو معلوم ہے کوئی جنت جن جاننے میں جائے گا لیکن اللہ نے ہم کو پیدا کیا تاکہ ہماری آزمائش کرے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون جنت میں جائے گا کون جاننے میں جائے گا لیکن اللہ ابرامن عدل قائم کرنے کے لئے عجت قائم کرنے کے تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو کسی کو کوئی اعتراض نہ کر سکے کوئی اس لیے اللہ ابراہین یہ ساری چیزیں قیامت کے دن کرے گا اللہ سے دُعا کہ اللہ اب ہمارے قیامت کے دن ہمارے میزان کو اللہ رب اسے بھاری بنائے اور اس طریقے صلی اللہ ابرامن ہمیں زیاد زیادہ نیک کمال کرنے کی توفیق دے اور سلب سارین کی عقید و منحصب اللہ البرحم قائم رکھے عام رب العالمین اور صاربینہ محمد والا علیہ وصاویر میں مزاک خیر